طلاق صورت الطلاق مدنی ہے اس میں بارہ آیتیں اور دو رکو ہیں نام آیت ایک میں دو بار طلاق کا لفظ آیا ہے اور پوری صورت کا موضوع طلاق کے احکام ہیں اسی لیے اس کا نام صورت الطلاق رکھ دیا گیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے اسے چھوٹی صورت النساء بھی کہا ہے زمانۂ نزول قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ صورت تمام کے نزدیک مدنی ہے ابن مردوہ اور بحقی وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ صورت الطلاق مدینہ میں نازل ہوئی تھی